کرم وا اور دوست اللہ تعالی قرآن میں ایک ذہن بناتا ہے اپنے بندوں کا کہ انسان ہمیشہ ذہن سازی سے چلتا ہے ڈنڈے سے نہیں چلتا جانور کو ڈنڈے سے چلایا جاتا ہے کھینچ کھانچ کے اس کو اس سے کام لے لیا جاتا ہے انسان اندر کی طاقت سے چلتا ہے اندر کی سوچ سے چلتا ہے اندر کے ذہن سے چلتا ہے ڈنڈے سے نہیں چل سکتا تو اللہ تعالی ویسے اگر چاہے تو ولوشین الآطینہ کل نفسن خدا میں چاہوں تو تم سب کو ہدایت دے دوں یعنی زبردستی کر دے اور کوئی بھی نافرمان نہ ہو کوئی مسلمان بے نوازی نہ ہو کوئی مسلمان اللہ کا کی بارگاہ میں کوئی جرم نہ کرتا ہو ولو شینا اگر ہم چاہیں نا کل نفسن ہودا تم سب کو تمام کے تمام کو ہم ہدایت دیتے لیکن اللہ تعالی نے اللہ تعالیٰ نے ذہن بنایا ہے ذہن بنایا ہے اور پھر اس کے بعد اندر میں چلنے کی طاقت رکھی ہے پھر تمہیں اختیار دے دیا ہے ف الحمہ فجو رہا و تقواہ ر تمہارے اندر برائی کی طاقت بھی ہے اچھائی کی طاقت بھی ہے اور فمن اللہ پر ایمان لاؤ اس کی مان کے چلو راستہ کھلا ہے رمن شاہ اللہ کی نہ مانو انکار کر دو راستہ کھلا ہے روکنے والا دونوں طرف کوئی چلو بتانے والے نے اتنا بتا دیا ہے ولیط اخصبَن اللہ یہ جان لو کہ جس کے سامنے تم نے پیش ہونا ہے وہ تم سے غافل نہیں ہے یہ اس نے خبر سنا دی ہے ولیط اخصبَن اللہ غافلہ میرے نافرمانوں کو بتاؤ کہ میں تم سے وافل نہیں ہوں پکڑتا کیوں نہیں کہ ما اخرحم میری عادت ہے کہ میں مہلت دیتا ہوں ڈھیل دیتا ہوں ایک دم نہیں پکڑتا ہوں انسان ہے جو غصے میں آ کر فوری فوری کا قدم اٹھاتا ہے اولاد پر بھی غصہ چڑھے تو پٹائی شروع کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ نے تو فرعون کو بھی چار سو سال مہلت دی جو یہ کہتا رہا رب ہی میں ہوں انا ربکم کو ملا میں ہی رب ہوں اپنا شریک اس نے چار سو سال برداشت کیا تو باقی گناہ تو بڑے چھوٹے چھوٹے ہیں تو اللہ ایک ذہن بناتا ہے انسان کی کمزوری ہے یہ طاقتور کے سامنے جھکتا ہے انسان کی کمزوری ہے جہاں اس کا نفع ہوتا ہے جہاں اس کے کام بنتے ہیں جہاں سے اس کی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں وہاں یہ سر جھکاتا ہے جہاں اس کو نفے نقصان کا ڈرنا ہو وہاں اپنی گردن اوپر کر لیتا ہے تو اللہ سوا لاکھ نبیوں کے ذریعے اور آخر میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اور قرآن پاک کے ذریعے اللہ تعالیٰ یہ ذہن بناتا ہے اپنے بندوں کا کہ پوری پوری قدرت طاقت کا مالک اللہ ہے ساری طاقتیں اللہ کے پاس ہیں سارے خزانے اللہ کے پاس ہیں ساری عزتیں اللہ کے پاس ہیں ساری کامیابیاں اللہ کے پاس ہیں زندگی اور موت کے سب کے فیصلے اللہ کے پاس ہیں موسم کا عدل بدل اللہ کے پاس ہے ہواؤں کا ہیر پھیر اللہ کے پاس ہے آسمان کی بلندی زمین کی پستی اللہ کا ارادہ ہے سورج کی تپش چاند کی ٹھنڈک تاروں کا نور یہ اللہ کا ارادہ ہے رات کا اندھیرا اور دن کا اجالا یہ اللہ کا ارادہ ہے ان فی خلق انقما کے ول ارب وقت نہارما به الارض بعد موتها وفی ہے تصری فریا بلا ابل اب لیات القم لقوم قلون یہ ذہن سازی اور اللہ قرآن ایسے دارا کہ یار والوں پر ذہن بن جائے کہ میرے بندو زمین ہو یا آسمان ہو یا آسمان ہو بنانے والا اللہ ہے اور مالک بھی اللہ ہے تو تمہاری ضرورتیں یا زمین سے پوری ہوتی ہیں یا آسمان سے پوری ہوتی ہیں تو اس کا مالک اللہ ہے تو تم اللہ کے آگے چک جاؤ وقت لا فلئی لن بہت سی ضرورتیں تمہاری سورج سے پوری ہوتی ہیں بہت سی چاند سے پوری ہوتی ہیں سورج نہ نکلے تو کھیت تمہارے فصلیں نہ پکیں چاند نہ نکلے تو غلوں میں مٹھاس نہ پیدا ہو چاند کی کرنوں میں مٹھاس اور سورج کی شعہ میں تپش اور اس کا پکنا تو وقت لاف لئی لی ون دن میں تمہارا کام ہے رات کو تمہارا آرام ہے تو تم رات کے محتاج ہو رات نہیں ہوگی تو آرام نہ ہوگا دن نہیں آئے گا تو کام نہ ہوگا وقت لاف لئی لیون نہار تم محتاج ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دن بھی دے تمہیں رات بھی دے تو میں اس پہ قربان جاؤں جتنی ہماری ضرورت ہے اتنا دن ہے جتنی ہماری ضرورت ہے اتنی رات ہے زمین کے گھومنے کی رفتار ہے ایک ہزار کلو فی گھنٹہ یہ اسے گھوم رہی ہے اور اس کے دوڑنے کی رفتار ہے چھیاسٹھ ہزار کلو فی گھنٹہ چھیاسٹھ ہزار کلو فی گھنٹہ کے رفتار سے ٹنڈو والا یار بھاگا جا یا رہا ہے کبھی پتا چلا کبھی محسوس ہو ام من جل اردا کرارا ابھی شاید کو اب سنو کہ اللہ کہہ رہا ہے اتنی تیز رفتار سواری کو کس نے قرار دے دیا کس نے قرار دے دیا کوئی ہے اللہ کے سوا اتنی تیز رفتار سواری اور آگے کوئی سکرین بھی کوئی نہیں لگائی ہوئی چلو سکرین ہماری تو اسی کلومیٹر پہ گاڑی جائے اور سکرین نہ ہو تو آنکھیں پھٹ جائیں گی اور یہ 66000 کلومیٹر کی رفتار سے زمین بھاگ رہی ہے اور کبھی پتہ چلنے دی اس نے اور ہزار کلومیٹر میٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے گھوم رہی یہ ایسے گھوم رہی ہے ایسے گھومتے ہوئے جا رہی ہے اور سورج کے گرد ایسے گھومتی ہے ساڑھے انیس کروڑ میل کا دائرہ بناتی ہے سورج کے گرد یہ سورج ہے اور سورج بھی جا رہا ہے یہ بھی جا رہا ہے یہ گھوم بھی رہی ہے دونوں دونوں سفر کر رہے ہیں اور سورج کی رفتار ہے 6 لاکھ کلو فی چھ لاکھ میل یعنی 9 لاکھ کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے سورج دوڑا ہے زمین چھیاسٹھ ہزار کلو فی گھنٹہ کی رفتار سے اس کے گرد گھوم رہی ہے اور پھر 1000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے یہ یوں چکر کاٹ رہی ہے یوں ایسے اپنے مدار پر ایسے گھوم رہی ایسے رہی ایسے گھوم رہی, رہی ہے تم پہیے پر بیٹھو اور پہیا گھومے تو کدھر جاؤ گے کہ تمہیں پہیے پہ بٹھا دیا جائے اور پہیے کو گھما دیا جائے تو کدھر جاؤ گے اللہ کے وزل سے آگے گرے پڑے ہوگے ہیں اور یہ کتنا بڑا گیند ہے اور اس کا اس کی رفتار ہزار کلومیٹر میٹر سے یوں گھوم رہا ہے ہزار کلومیتر. ہزار کلو میٹر کبھی تمہیں پتا چلا کہ تمہیں کوئی دھکا لگاؤ کہ زمین نے دھکا دے دیا مجھے زمین نے آگے گرا دیا مجھے تو یہ اگر اللہ تعالی اس کی رفتار کر دے پانچ سو کلو فی گھنٹہ پانچ سو کلو فی گھنٹہ کر دے تو آپ کا دن ہو جائے گا چوبیس گھنٹے کا اور رات ہو جائے گی چوبیس گھنٹے کی تو رات بھی آپ کو تباہ کر دے گی اور دن بھی آپ کو تباہ کر دے گا کہ رات کا اندھیرا چوبیس گھنٹے سر پر قائم رہے تو زمین ٹھنڈی ہو کے تباہ کن حد تک مضر ہو جائے گی اور زندگیاں جام ہو جائیں گی پھر یہ چوبیس گھنٹے چمکتا رہے تو زندگیاں جل کے راک ہو جائیں گی زمین تو و برباد ہو جائے گی میرے بس میں تو نہیں نا بریک تو میرے ہاتھ میں نہیں ایکسیلیٹر میرے پاؤں کے نیچے نہیں بریک میرے پاؤں کے نیچے نہیں سٹیرنگ میرے ہاتھ میں نہیں ہے تو اس کو ہزار کلومیٹر میٹر فی گھنٹہ کی رفتار پہ گھمانے والا وہ اللہ ہے اگر اللہ اس کی رفتار کر دے دو ہزار کلو میٹر فی گھنٹہ تو پھر چھ گھنٹے کا دن ہو جائے گا اور چھ گھنٹے کی رات ہو جائے گی نہ آپ کام کر سکو گے نہ آرام کر سکو گے چھ گھنٹے میں تمہیں آرام کہاں ملے گا کھانا بھی ہے بیٹھنا بھی ہے سونا بھی ہے پھر اگلے چھ گھنٹے میں تم کیا کام کرو گے دفتروں کا دوران اب آٹھ آٹھ دس دس گھنٹے چلتا ہے تب جا کے کام ہوتا ہے اب اگر اللہ اس کی رفتار کر دے دو ہزار کلو فی گھنٹہ تو ہمارے کون سا طاقت یا ہمارے بس میں ہے کہ ہم اس رفتار کو چیلنج کر سکیں گے روک سکیں گے اللہ یہ یوں کر دے تو اتنا تیز کر دے اتنا تیز کر دے کہ ہم اس کے اوپر نہ رات اچھی گزار سکیں نہ دن اچھا گزار سکیں اتنا سست کر دے کہ رات کی لمبائی بھی ہمیں ہلاک کر دے اور دن کی لمبائی بھی ہمیں ہلاک کر دے یہ تو اس بادشاہ کا نظام ہے جو یہ ہمارا ذہن بنا رہا ہے کہ جب اللہ ہی سب کچھ ہے تو اللہ کی مان لو وقت لا فل انفی خلق ومین کا فرش آسمان کی چھت وجالمت سما سخ محفوظ میرے بندے میں نے تمہیں آسمان کی چھت محفوظ بنا کر دی اوپر سایہ کر کے دیا اور ان لموں سے روحوں سے تمہارے اوپر ایسے پھیلا دیا ہے اور تم جدھر بھی جاؤ گے آسمان کی چھت تمہارے اوپر ہے اور جدھر بھی جاؤ گے زمین کا فرش تمہارے پاؤں کے نیچے ہے اب یہ ہزار کلو میٹر کا گھومنا اور چھ سات ہزار کلو میٹر کی رفتار سے بھاگنا اس کا بارہ گھنٹے میں دن لانا بارہ گھنٹے میں رات لانا تو جو یہ, جو یہ ایسے گھومتی ہے اور ایسے دوڑتی ہے تو یہ ایسے کانپتی ہے جب گاڑی زیادہ تیز چل رہی ہو تو وہ کانپنا شروع کر دیتی ہے ایسے ایسے کانپتی ہے تو یہ زمین کانپتی ہے اور یہ زمین ہے یہ کانپتے کاپتے ایسے ہونا شروع ہوتی ہے ایسے ہونا شروع ہوتی ہے اور یہاں تک جاتی ہے یہاں تک پھر یہاں سے ایسے کانپتے کاپتے کاپتے کاپتے کامتے یہاں تک جاتی ہے کہاں تک آتی ہے دونوں طرف یوں بھی جاتی ہے یوں بھی جاتی ہے یہاں آتی ہے تیئیس ڈگری کا زاویہ بناتی ہے پھر واپس جاتی ہے اور تیئیس ڈگری کا زاویہ بناتی ہے پندرہ مارچ اور اٹھارہ اپریل کو یہ سیدھی ہوتی ہے یوں واپس آتی ہے پندرہ مارچ کو یوں واپس آتی ہے اٹھارہ اپریل کو اٹھارہ ستمبر کو پندرہ مارچ اور اٹھارہ ستمبر یہ پندرہ مارچ کو یہاں آتی ہے اور پھر واپس جاتی ہے اٹھارہ ستمبر کو یہاں آتی ہے اٹھارہ ستمبر اور پندرہ مارچ کو پوری دنیا میں بارہ گھنٹے کا دن ہوتا ہے بارہ گھنٹے کی رات ہوتی پوری دنیا میں کہ زمین ایسے سیدھی ہو چکی ایسے ہو چکی یہ جو ادھر جاتی ہے اور ادھر جاتی ہے اس میں یہ موسم بنتے ہیں یہ جو موسم بنا ہوا ہے یہ سردی آ ہے پہلے گرمی تھی پھر بہار آئی پھر سردی آ اب یہ سردی اپنی شدت پکڑے گی پھر یہ ہلک ہلکے ہلکے ہلکے ہلکے دور ہوگی پھر گرمی آئے گی پھر تیز ہو جائے گی یہ, یہ اس سبب سے ہے اگر اللہ تعالیٰ اس کی یہ حرکت بند کر کے اللہ کو کیا مشکل ہے تو سیدھا فکس کر دے ایسے تو اتنی شدید گرمی پڑے گی کہ سارے جنگل آگ لگ جائے گی اور اتنی شدید سردی پڑے گی کہ اٹنڈ والا یار کا پانی نہیں انسان ہی برف بن جائیں صرف فریج کا پانی اور فریزر کا پانی برف نہیں بنے گا تمہاری آنکھ کا پانی بھی فریزر بن جائے گا اور زندگی تباہ ہو کے رہ جائے گی یہ زمین کو ایسے گھماتا ہے ایسے گھماتا ہے یوں گھماتا ہے ایسے دوڑاتا ہے اب یہ ساری انسان کا علم آج یہاں پہنچا آج پہلے لوگ کہتے تھے زمین کھڑی ہوئی ہے پتہ ہی نہیں تھا اب پتہ چلا کہ نہیں نہیں نہیں نہیں دنیا میں کوئی چیز نہیں کھڑی ہوئی ہر چیز بھاگ رہی ہے سورج بھاگ رہا ہے چاند بھاگ رہا ہے ستارے دوڑ رہے ہیں سیارے دوڑ رہے ہیں زمین دوڑ رہی ہے اب یہ آئے یہ لفظ اب زیادہ دل پہ آ کے لگتا ہے اور, اور اور کانوں کے دروازے کھٹاتا خط ہے اور دل کے دروازوں پہ دستک دیتا ہے امن ام جالل اردا کرارا وجال خلال انہارا وجال الحاسیہ وجال حاجہ بل اکثر ٹنڈ والا یار والو اب بتاؤ کس نے زمین کو قرار بخشا اتنی حرکتوں کے بعد اتنی تیز رفتاریوں کے بعد اتنے اس کے جھکاؤ کے بعد اتنے اس کی تھر تھراہٹ کے بعد کپ تب کپاہٹ کے بعد کون ہے کون ہے کون ہے جس نے زمین کو قرار بخشا اور جس نے اس کے اندر دریاؤں کو چلایا جس نے پہاڑوں کو گاڑا جس نے کڑوے اور میٹھے پانی کو جدا کر دیا کوئی ہے اللہ کے سوا اللہ میں ابھی امرکوٹ سے آ رہا ہوں کہ آج ایک جگہ کنواں کھوتے ہیں پانی میٹھا نکلتا ہے دوسری اگر کھوتے ہیں پانی کڑوا نکلتا ہے میں کہا اس رفت کا شکر ادا کرو جو کہہ رہا ہے وجال بین البہر حاجا جس نے پانیوں میں پردے لگا دیے پردے پردے لگا دیے کہ کڑوا میٹھے میں نہیں جاتا میٹھا کڑوے میں نہیں جاتا مرج البہرئین یل تقیان بینا بر رخ اللہ دو, دو, دو, دو دریاؤں کو ملا دیتا ہوں دو دو سمندروں کو ملا دیتا ہوں دو دو پانیوں کو ملا دیتا ہوں زمین میں سورے پانی ساتھ ساتھ چلتے ہیں لیکن مجال ہے کڑوا پانی میٹھے میں چلا جائے یا میٹھا پانی کڑوے میں چلا جائے یہ کیسا اللہ ہے یہ اللہ اس طرح ذہن سازی کرتا ہے کہ تمہارا اللہ بہت بڑا ہے اور تم اپنے آپ بڑے کے آگے جھو ایک آدمی عام سا ہوتا ہے اسے کوئی سلام بھی نہیں کرتا وہ ایم پی اے بن جاتا تو سارے دانت نکالتے اس کے پاس آ رہے ہوتے ہیں وہ بھی سمجھتا ہے شاید واقعات میں کوئی بڑا آدمی ہو بیوقوف ہے اس کو پتہ نہیں اس کو لوگ بے وقوف بنا رہے ہیں وہ اس کو وہ ایم پی کی ایم پی کی تختی کو سلام کر رہے ہیں وہ ہٹا دو تو اس کا اپنا گدہ اس کو نہیں پوچھے گا تو اللہ یہ زین بناتا ہے میرے بندو تمہارا اللہ بڑا طاقتور ہے تم بے ہو ایک تھانے دار کے آگے جھک جاتے ہو ایک ڈیٹیو کے آگے جھک جاتے ہو ایک ایم پی ایم ایل اے کے تم پہنچ آٹنے لگ جاتے ہو تم اللہ کے قدموں میں گرو تم اللہ کے قدموں میں گرو تم اللہ کے قدموں میں گرو, قدموں میں گرو یہ کتنی بڑی قدرت ہے کہ یہ کڑوا پانی جا رہا ہے اور یہ میٹھا پانی جا رہا اور زمین کے نیچے سو سات جا رہے ہیں یہ ایسے آپس میں ایسے کیوں نہیں ہوتے یوں کیوں نہیں ہوتے اگر یہ ایسے ہو جاتے تو اللہ کی قسم پوری دھرتی میں ایک قطرہ میٹھا پانی نہ ملتا ایک قطرہ یہ میں قربان پانی ایسے اندر سکڑتا ہے پانی اندر سکڑتا ہے اس سے جب وہ ابلتا ہے تو باہر نہیں آتا دودھ یوں دودھ کے مالیکول یوں اچھلتے ہیں ایسے اچھلتے ہیں تو تھوڑا سا بھی دودھ ہوتا ہے تو ابل کے باہر چلا جاتا ہے اور پانی کے مالیکول یوں ایسے ڈبل میں تو وہ اندر ہی اندر ایسے ایسے کھولتا کبھی دیکھا کہ اوپر چڑھ جاؤ وہ وہیں کھولتا ہے اور دودھ تھوڑا سا بھی ابل کے باہر چلا جاتا ہے اور پانی ڈیگ بھی بھری ہو تو وہیں کھولتا رہتا ہے یہ اللہ نے اس کے اندر ایک صفت رکھی ہے اور ہر پانی ایسے گوندھا ہوا ہے گونا ہوا ہے ایسے جڑا ہوا ہے یہ جڑنے کی طاقت ہر پانی کی جدا جدا ہے اس قطرے کو پھاڑا نہیں جا سکتا اس قطرے کو پھاڑا نہیں جا سکتا یہ قطرہ قطرے سے ٹکرا کے گزر جاتا ہے آپس اس میں سے شامل نہیں ہوتا اللہ ربکم الحق فما الحق اللہ بلال تصرفون. یہ ہے تمہارا سچا رب جو تمہیں یہ سب کچھ کر کے دکھاتا ہے میرے بندوں پھر بھی مجھے چھوڑ کے کسی اور کے در پہ جھکتے ہوئے کیا ہو گیا ہاں تمہاری میری تو بڑی یاری تھی کسی زمانے میں تمہاری میری تو بڑی گاڑی چھانتی تھی کسی زمانے میں تمہاری ایک صدا پر ساتوں آسمان کے دروازے کھلتے تھے تمہاری ایک پکار پر آسمانوں کے فرشتے اترتے تھے تمہاری ایک پکار پر ہواؤں کے رخ بدل جاتے تھے بادلوں کے رخ بدل جاتے تھے موجوں کے منہ پھر جاتے تھے فرشتے آسمان سے اتراتے تھے تم نے اللہ کو بھلا کے سب کچھ کھو دیا کبھی ہم بھی تم میں بھی چاہتی کبھی ہم بھی تم میں بھی راہ تھی کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو یب نہ آدم ارد پور کب انسانی میرے میں یاد رکھتا ہوں تو بھولتا ہے ان در تکرت تم جو یاد رکھتا ہے میں تمہیں یاد رکھتا ہوں نشی تنی رتب تم جو بھول جاتے ہیں میں پھر بھی تمہیں یاد رکھتا ہوں میں نہیں بھولتا ماں باپ نہیں بھولا کرتے اولاد کو اولادیں ماں باپ بھول جاتی ہیں اولادوں کو یاد نہیں رہتا کوئی ماں کوئی باپ ہاں ماں باپ کہاں بھولا سکتے ہیں جنہوں نے جنا وہ کہاں بھولا سکتے ہیں اور جس نے بنایا ہو وہ کیسے بلائے گا ماں باپ تو پید... ماں باپ تو پیدا نہیں کرتے ہیں ماں باپ تو بناتے نہیں ہیں ماں باپ تو خود میرے بننے کا سبب اور ذریعہ ہیں صرف اور وہ مجھے دل و جان سے چاہنے لگ جاتے ہیں تو جس نے مجھے اپنے ہاتھوں سے بنایا وہ مجھے کتنا چاہتا ہوگا آدم جالار امت ماں کے پیٹ میں نے میں تو تمہیں ٹھکانہ دیا یبنا آدم من اوصل الکل غذا ونت چین فی بطن امیت میرے بندے ماں کے پیٹ میں تجھے ٹھکانہ دینے والا کون تھا میرے سوا یا ابن آدم لم ازل ادبر فیك تدبیرات میرے بندے میرا ارشوں کے اوپر سے نظام چلا تیرے بنانے کے لئے کہ تم ان ولقد خلقنا الانسان من سلالة من قین من تم مٹی سے نکالا ثم جعلنا نطفة فی قرار مقین پھر ماں کے پیٹ میں تم اٹھکانا دیا ثم خلقنا نطفة علقا پھر تم ایک جون کو بنایا فخلقنا العلقة مدغا پھر تم لوتھورا بنایا فخلقنا المدغة عظاما ہڈیوں کو پرویا فقص لحما اس پر گوشت کو چڑھایا ثم انشا نہ ہو خلکن آخر پھر یہ شکل عطا فرمائی ثم مت صدول پھر تمہیں دنیا میں ماں کے پیٹ سے باہر لایا فتبارک رک اللہ احسن الخطین کوئی ہے تیرے رب جیسا بنانے والا کوئی ہے تیرے رب جیسا خالق کوئی ہے تیرے رب جیسا مالک انفی خلق ماوا چل ارب آسمان کی بلندیاں دیکھ زمین کی پستی دیکھ اندر الس سما وقت سا دیکھ دیکھ میرے آسمان کو اور آسمان کی بلندی کو دیکھ دیکھ آسمان کی بلندیاں دیکھ بشم سے بش سورج دیکھ سورج کی شعا کو دیکھ کلن یش حد یشہد جلالی ہر شے میری عظمت کے لکھے کی شہادت دے رہی ہے گواہی دے رہی ہے گیت گا رہی ہے نہیں سر جھکاتا تو ٹنڈو تو اند... تو یار والا نہیں سر جھکاتا باقی ساری کائنات نے تیرے رخ کے آگے سر جھکایا ہوا ہے ان خلق السماوات وقت واختلاف لئی لن دن اور رات آج, کے آج کی آج کے علم کے مطابق میں نے آپ کو دن اور رات کی قیمت بتائی کہ کیا بڑا میرا اللہ احسان جتلا رہا ہے وقت ول تجری تجریف البہر بمایف اناس اور یہ کتنی بڑی تیرے رفت قدرت ہے کہ کراچی کے ساحل سے ایک چھوٹا سا جہاز چھوٹتا ہے اور نیو یارک کے ساحل پا کے لگر انداز ہو جاتا ہے اور کیپ ٹاؤن کے ساحل پزا کے لنگر انداز ہو جاتا ہے اور جا کر ڈور کے ساحل پر جا کے لگ جاتا ہے اور جدہ ادن کے ساحل پر جا کے لگ جاتا ہے یہ میں بڑے خوفناک اکہتر فیصد سمندر کا پانی ہے اور انتیس فیصد ٹوٹل زمین کی خشکی ہے اللہ کی قسم پانی کی ایک موج ساری زمین نگل جائے ہمارا پہاڑ ترن والا بنا لے یہ تو اللہ ہے جو کہتا ہے کہ و اموا الجبال البست ہاں میں اللہ ہوں کہ موجیں اٹھتی ہیں پہاڑوں کی طرح اور میں اسے ذلت کا لباس پہنا کے وہیں ان کے وہیں ان کا دم نکال دیتا ہوں ون اگر اللہ تعالیٰ سمندر کی لگام کو چھوڑ دے تو سمندر ساری کائنات کو نگل کے نگل کے نگل کے ختم کر کے مچھلیوں کے پیٹ میں ڈال دے بل فل قلتی میرے بندو جی جو, جو کشتیاں جا رہی ہیں تمہارے رب کے ارادے سے جا رہی ہیں وہ ایک جہاز کا کیپٹن مجھے ملا بیری جہاز کا کہا ہمارے پیری جہاز کا انجن ہوتا ہے ساٹھ ہزار ہارس پاور کا ساٹھ ہزار ہارس پاور کا جب موجیں اگتی ہیں تو تن کو کی طرح پیچھے پیچھے اس کو تکیل کی جیسے تن کا جیسے تن کا اچھل رہا ہو گندی نالی میں تمہارے نالی میں تمہارے دیش میں کن کا جیسے یوں بے حیثیت ہو جاتا ہے کا ساٹھ ہزار ہارس پاور کا انجن رکھنے والا جہاز تن کا بن جاتا ہے کہ مولانا میں نے اللہ کو سمندر سے پہچانا کہ اللہ ہے ورنہ اللہ کی قسم کوئی طاقت نہیں جو سمندر پار کروا دو یہ اتنی بڑی بلا اللہ تعالی نے بنائی ہے سمندر کوئی ہے جو سمندر کی موجوں کو لگام دے رہا ہے کوئی ہے جو اس کے پانیوں کو ہاکم اور حاوی ہے کوئی ہے جو اسے کناروں سے باہر نہیں نکلنے دیتا وہ نہ ہوتا تو یہ سمندر ہمیں کب کے نگل چکے ہوتے ولفل قلتی تجری فل باہر بھی ما انفر اناس روان ضل میں فاقیہ بہل اردبا دماؤتہ بس صفیہ من کل لاخبا اور تیرا جو آسمان سے بارش کو برساتا ہے الم سر اللہ صحابہ تم دیکھتے نہیں ہو اللہ تعالیٰ پانیوں کو بادلوں کو ہانکتا ہے پانی اور ہوا میں تھوڑا سا فاصلہ ہوتا ہے پانی اور ہوا میں تھوڑا سا فاصلہ ہوتا ہے چونکہ پانی ایسے گٹھا ہوتا ہے ہوتا ہے تو پانی اور ہوا میں تھوڑا فاصلہ ہوتا ہے اب لوٹا پانی کا بھرو پانی کا لوٹا بھرو تو اس کا پانی اوپر آ کے کھڑا ہو جاتا ہے نیچے نہیں گرتا تب دیکھا نا ارے دیکھا کہ نہیں دیکھا ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے کہ پانی اوپر کھڑا ہو جاتا ہے تھوڑا تھوڑا سا اوپر آ کے وہ پھر نیچے گرتا ہے ایک دم نیچے نہیں گرتا تھوڑا سا اوپر آ کے کھڑا ہوتا ہے پھر تھوڑا سا اور اوپر جاتا ہے پھر گرتا ہے جب وہ ہوا کو چھوتا ہے تو پھر گرنا شروع کر دیتا ہے اس میں ہوا میں خلا ہے وہ خلا میں کوئی چیز حرکت نہیں کرتی ہے تو وہ پانی میں یہ جو خلا ہے یہ جو خلا ہے یہی یہی بارشوں کا سبب ہے یہی موجوں کا سبب ہے پانی میں موجیں اٹھتی ہیں ان موجوں سے ان موجوں میں بلبلے پیدا ہوتے ہیں وہ بلبلے پھٹتے ہیں ان بلبلوں کے پھٹنے سے پانی کے ذرات حقیر ہوا میں اٹھتے ہیں وہ پانی واپس نہیں جاتا وہ پانی نمکین ہوتا ہے وہ ہوا اس کو اٹھا کر اوپر لے جاتی ہے اور اوپر ایک بارہ سو میٹر کی بلندی پر جا کر نمک کے ڈیڑھ لگا دیتی ہے وہاں ہوا ٹھنڈی نمک ٹھنڈا کر دیتا ہے پہلے زمانے میں آئس کریم بناتے تھے تو برف کے اوپر نمک ڈالتے تھے جو اس کو مزید ٹھنڈا کرتی تھی تو وہ نمک اوپر جمع ہو جاتا ہے ساری فضا میں نمک کو اللہ تعالیٰ جمع فرما دیتا ہے پھر جہاں بارش کا ارادہ کرتا ہے جہاں جہاں بارش کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو بادل بلانے نہیں پڑتے آ جاؤ گا کراچی سے آ جاؤ ان کو تو آنے میں دیر لگے گی آ جاؤ گا آ جاؤ آ جاؤ تو ٹنڈولا ہار پہ بارش کرنے نہیں, نہیں, نہیں اسی کی فضا میں اسی کی فضا میں اسی کی فضا میں وہ جو بے شمار بخارات ہیں تمہارے اوپر بخارات کا ایک گلاف چڑھا ہوا غلاف, غلاف ایک, سیکنڈ ایک, سیکنڈ ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ میں ایک سیکنڈ میں پندرہ ارب ٹن پانی بخارات بن کر ہوا میں اڑ جاتا ہے یہ بخارات نہ ہوتے تو یہ سورج کی آگ تمہیں کینسر میں مبتلا کر دیتی ہر آدمی جلد کے کینسر کا شکار ہوتا اس رب کا شکر ادا کرو اس نے دھرتی کو بنا کے سجا کے تمہارے حوالے کیا اور انسان نے اس پہ زنا کے اڈے کھول لیے اور شراب کے اڈے چلا دیے اور جوہے کے اڈے چلا دیے اور سینما ہال بنا دیے اور ناچ گانے کے تھیٹر بنا دیے ہائے ہائے کیا ظرف ہے میرے اللہ کا کیا کیا جیدار ہے میرا اللہ کیا, نا کیا کیا نا فرمانوں سے درگزر کرنے والا ہے میرا اللہ زمین ہے یا اللہ اجازت دے میں پھٹ کے انہیں نگل جاؤں میں پھٹ کے ان کو اپنے اندر لے جاؤں اور آپ سمندر اجازت مانگتے ہیں یا اللہ اجازت دے میں انہیں بہا کے غرق کر دوں آسمان کے فرشتے کہتے ہیں یہ اللہ اجازت ہو تو میں انہیں حالات ہم اتر کے انہیں ہلاک کر دیں اور جس اللہ کا میں نافرمان ہوں جس کا میں نافرمان ہوں جس کا میں نافرمان ہوں وہ نہیں کہتا ہاں پانی تو چڑھ جا زمین تو پھٹ جا فرشت ہو تم اتر جاؤ وہ کہتا ہے چلو چلو واپس ہٹ جاؤ مجھے اپنے بندے کی توبہ کا انتظار کرنے دو کبھی تو ٹنڈو والے توبہ کریں گے کبھی تو یہ توبہ کریں گے یہ جب توبہ کریں گے میرا در کھلا ہوگا یہ نو سو چوہے کھا لیں یا نو کروڑ چوہے کھا لیں یہ جب بھی میرے در پر آئیں گے میرا در کھلا ہوگا میرا در نہ بند ہوتا ہے بند نہیں ہوتا بند نہیں ہوتا کہ کھلوانا پڑے کھلوانا پڑے یہ تو ویسے ہماری ہمارے ہماری اپنی لفاظی ہے کہ یا اللہ در کھول دے در کھول دے بند ہوتا ہی نہیں ایک بہت بڑے عالم پھڑے تقریر کر رہے جو اللہ کا در پھٹائے خٹا گا اللہ کھولے گا جو کھٹ خٹ کھٹوائے گا اللہ کھولے گا تو ایک دیہاتی عورت بیٹھی تھے وہ کہنے کی کہنے کی مولانا جی کیا اللہ کا دروازہ بند ہوتا ہے جو کھٹ کھٹانا پڑتا ہے تو مولانا کہنے لیں ہائے ہائے ایک عورت بھی اللہ کو مجھ سے زیادہ جانتی ہے اللہ کا در تو بند ہی نہیں اللہ نے کہا ہے حادیث میں منگل لزی خرا علیہ بابی فلم تو وہ بھی ایک ادب کی بات ہے ایک ادیبانہ بات ہے کون ہے جس نے میرا در کھٹ کھٹایا اور میں نے کھولا نہیں یہ مانگنا در کھٹ کھٹانا ہے وہ کھلا ہوا ہے اللہ کی قسم کھلا ہوا ہے اللہ کی قسم کھلا ہوا, ہوا ہے اور سب کے لیے کھلا ہوا ہے سب کے لیے کھلا ہوا ہے جب جاؤ گے کھلا پاؤ گے جب تو کرو گے اللہ کو استقبال میں پاؤ گے کبھی تمہیں تانا نہ دے گا اب آو ساٹھ سال کی عمر میں پہلے کہاں دفع رہے اب آئے و ستر سال کی عمر میں اب آؤ بڑھاپے میں جاؤ چلے جاؤ کوئی تمہاری توبہ نہیں ہے نہیں نہیں نہیں وہ یہ کہتا ہے وہ یہ کہتا ہے من تقرر ہو بعید جو ڈنڈو یار کا بندہ مجھے منانے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے اور میرے در کو چلتا ہے اور لوگ کہتے ہیں کدھر جا رہے ہو بڑھاپے میں آخر عمر میں کیا خاط سلمہ ہوں گے اب اس بڑھاپے میں تیری کون سنے گا کھا کے کدھر جا رہا ہے جا جا تو تو بڑا منافق ہے بڑا ایسا ہے بڑا دو نمبری ہے تیری کوئی توبہ نہیں ہے یہ لوگ کہہ رہے ہیں لوگ کہہ رہے ہیں اور اوپر والا کیا کہہ رہا ہے وہ کیا کہہ رہا ہے اس ستر سال کو اس اسی سال کو, اس کو اس نوے سال کو کیا کہہ رہا ہے اس, اس بیس سالے کو تیس سال والے کو چالیس سال والے کو پچاس سال والے کو ساٹھ سال والے کو کیا کہہ رہا ہے جو اللہ کو منانے جا رہا ہے اللہ کہہ رہا ہے ان کی نہ سننا ان کی نہ سننا تلقید ہو نمب عید تلقید ہو ہو کل بعید تو توبہ کرنے میرے گھر آئے گا میں آگے بڑھ کے تیرا استقبال کروں گا آگے بڑھ کے جو تمہارا یار ہوتا ہے تم اس کے لیے ایک دم اٹھ جاتے ہو اور چار قدم آگے بڑھ کے اس کو ملتے ہو جس سے شناخت نہیں ہوتی بیٹھے بیٹھے ہاتھ ملا لیتے ہو کھڑے کھڑے ہاتھ ملا لیتے ہو اور جس سے تمہارا دل لگا ہوتا ہے تعلق ہوتا ہے اس کے لیے کھڑے بھی ہوتے ہو کھڑے بھی ہوتے ہو لپکتے بھی ہو چلتے بھی ہو گلے بھی لگاتے ہو یہ اللہ کی قسم اللہ کی قسم اللہ کی قسم یہی میرا اللہ کہہ رہا ہے تو میری طرف آ میں آگے بڑھ کے تیرا استقبال کروں گا تیرے لیے پہلے میں دروازے پہ موجود ہوں گا تو بعد میں پہنچے گا میری رحمت پہلے پہنچ چکی ہوگی اور فرشتوں میں اعلان ہو چکا ہوگا میرا ایک بندہ مجھے منانے آ رہا ہے چلو چلو سارے آسمان میں روشنیاں کر دو سارے آج جیسے شادی پہ لائٹیں نہیں جلائی جاتی وہ مرچیں جلتی ہیں ساری جو مالدار ہوتے ہیں ایک ایک کلومیٹر تک وہ گلیاں روشن کر دیتے ہیں تو میرے اللہ سے بڑا شہنشاہ کون ہے وہ ساتوں آسمان روشن کر دیتا ہے بلب جل اٹھتے ہیں ساتوں آسمانوں میں تو وہ فرشتے کہتے ہیں فرشتے کہتے ہیں یہ بلب کیسے یہ روشنیاں کیسی یہ قنادیل کیسی یہ جھنڈیاں کیسی تو ایک فرشتہ اللہ کی طرف سے اعلان کرتا ہے آج ایک آدمی نے توبہ کی ہے اس کی خوشی میں اللہ نے جشن منایا ہے ایک آدمی کی توبہ پہ اتنا جشن اتنی خوشیاں اتنی خوشیاں بہل ابا دمو تیرا میرا اللہ اوپر نمک کو جمع کرتا ہے پھر وہ اللہ تعالیٰ یہ پانی کے جو بخارات ہیں ان بخارات کو اللہ ٹھنڈا کرتا ہے ان کو ٹھنڈا کر کے پانی کے کچرے بناتا ہے پھر مٹی کا رنگ اس میں شامل ہوتا ہے جو مٹی غبار بن کر ہوا میں چل رہی ہے وہ رنگ بن کے بادل بنتا ہے پھر جب وہ ہوا اس پانی کے قطرے کو اٹھانے سے تھک جاتی ہے تو پھر وہ پانی قطرہ بن کے زمین پہ گرنا شروع ہوتا ہے یہ بارہ سو میٹر کی بلندی سے بارش ہوتی ہے اس بارش کی رفتار پانچ سو اٹھاون کلو میٹر فی گھنٹہ ہونی چاہیے بارہ سو میٹر کی بلندی سے چنے کے برابر قطرے کو چنے کے برابر کسی چیز کو زمین کی طرف پھینکو تو اس کے آنے کی رفتار پانچ سو اٹھاون کلو میٹر فی گھنٹہ ہونی چاہیے گولی کی رفتار گولی کی رفتار سترہ سو کلو فی گھنٹہ ہے سترہ سو کلو تو تقریباً یہ آدھے کے برابر ہو پانی کی رفتار آدھے اگر پانی پانچ سو اٹھاون کلو کی رفتار سے برستا تو گنجے کو تو دو ہی کترے کافی تھے اور سوراخ ہو چکا ہوتا اور سروالا کا اور بالوں والے کا بھی بال وہ اس طرح کی طرح اڑ جاتے تمہارے لنٹروں میں سوراخ ہو جاتے تمہاری تھرتی میں سوراخ ہو جاتے تمہاری سڑکوں میں سوراخ ہو جاتے راہ میرا رب میں قربان جاؤں تو رب جو ہوا نا فقدرنا, فقدرنا فن ملقا تیرے رب کے بنائے ہوئے نظام ہیں کوئی ہے تیرے رب جیسا بنانے والا کوئی ہے تیرے رب جیسا نظام چلانے والا کوئی ہے تیرے رب جیسا تدبیر تقدیر کا مالک کوئی ہے تیرے رب جیسے جمال و جلال کا مالک کوئی ہے تیرے رب جیسا کام بنانے والا اللہ تعالی ہوا میں روکاوٹ سپیڈ بریکر ہیں یہ ہوا میں اسپیڈ بریکر ہیں بے شمار تو گاڑی جب سپیڈ بریکر پر آتی ہے تو آہستہ ہو جاتی ہے آگے بھی ہو تو اور آہستہ ہو جاتی ہے اور اور آہستہ ہو جاتی ہے تو یہ میرے سر سے لے کر بارہ سو میٹر کے درمیان سپیڈ بریکر ہیں تو پانی کے قطرے اسے ٹکراتے ٹکراتے ٹکراتے ہوئے اب اللہ ان کی رفتار توڑتا جاتا ہے توڑتا جاتا ہے توڑتا جاتا ہے جب میرے سر پہ آ کر قطرہ پڑتا ہے تو اس کی رفتار آٹھ کلومیٹر فی گھنٹہ ہوتی ہے ٹوٹل ساڑھے پانچ سو کلو کو فی گھنٹہ کو اللہ تعالی ہوا میں بکھیر دیتا ہے اسے توڑ دیتا ہے اور صرف آٹھ کلومیٹر فی گھنٹہ کے رفتار سے بارش اللہ برساتا ہے دھرتی اس کو پیتی ہے فصلیں اس کو پیتی ہیں انسان اس سے نہاتا ہے فضا اس سے نہاتی ہے تو قوس وزا کے رنگ بخیر کر تمہیں حسن و جمال کے جلوے دکھاتا ہے اور اپنے رب ہونے کا اعلان کرتا ہے کہ یہی ہے تمہارا رب رب المشرقین و رب المغربین مات و کرتے بان یہی ہے رب مر جل يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبي اي الاء ربكم ما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبي اي الاء ربكم ما تكذبان وله الجوار المنشط في البحر كالاعلام فبي اي الاء ما تكذبان يه الله هي الله هي तो الله ذهن بناتا کرنے والا سب کچھ اللہ ہے جو کچھ ہے تمہارے اللہ کے ہاتھ میں ہے جو کچھ ہے تمہارے اللہ کے ہاتھ میں ہے مالک بھی اللہ ہے رازق بھی اللہ ہے خالق بھی اللہ ہے دینے والا بھی اللہ ہے لینے والا بھی اللہ ہے موت بھی اللہ کے ہاتھ میں زندگی بھی اللہ کے ہاتھ میں عزت کا مالک بھی اللہ ذلت کا مالک بھی اللہ خزانوں کا مالک بھی اللہ ہواؤں کا مالک بھی اللہ اور وما انزل اللہ من سما اح بہل اردا دبوتے ہا اور بس من کل لداف <دَعْبًا> پھر بارش برساتا ہے پھر غلے اگاتا ہے کہیں پھول کہیں پھل کہیں پنکھڑی اور کہیں دانہ کہیں درخت کہیں کہیں گلشن کہیں گلستان کہیں، کہیں،, کہیں،, کہیں کہیں پھل کہیں خربوزے کہیں تربوز کہیں مکھی کہیں جوار کہیں باجرہ کہیں آم کہیں کنو کہیں مالٹ کہیں لیمو کہیں انار کبھی انار کو توڑ کے پوچھو تو صحیح تمہیں یہ رنگ روپ کس نے دیا تمہیں یہ دانا دانا بنا کے کس نے سلیقے سے سجایا پرویا تمہیں پردوں میں کس نے درپیٹا تیرو پر غلاف کس نے چڑھایا تو تمہیں دانا پکار کر کہے گا وہ ہے جسے تو نہیں جانتا وہ اللہ ہے وہ اللہ ہے وہ اللہ ہے وہ اللہ ہے واپس ہواؤں کا ہیر پھیر کبھی تیز کبھی سست کبھی آہستہ کبھی رک جاتی کبھی کبھی صبا کبھی نسیم کبھی صبا کبھی نسیم کبھی آصف کبھی قاصت کبھی مرسلات کبھی کبھی کبھی آصفات کبھی عقیم کبھی سر سر یہ سب ہواؤں کے نام ہیں سر سر آزاد کی ہوا ہے عقیم آزاد کی ہوا ہے آصفن عذاب کی ہوا ہے آصفن عذاب کی ہوا ہے سبا یہ رحمت کی ہوا ہے نسیم یہ رحمت کی ہوا ہے غو سلاد یہ رحمت کی ہوا ہے یہ ہوائیں ہوایں بتلاتی ہیں پانچ سو میل ہوا کا خلاف ہے پانچ سو میل اور ہر انسان کے اوپر دو سو اسی من ہوا کا پریشر ہے ہر انسان کے اوپر دو سو اسی من ہوا کا پریشر ہے میں قربان جاؤں نیچے زمین نے پکڑا اوپر ہوا نے پریس کے ہوئے جس کی وجہ سے میں کھڑا ہوں اگر اللہ ہوا میرے اوپر سے ہٹا دے تو نہ یوں غبارے کی طرح ہَا میں اڑ جاؤں گا وہ گیا اور جاؤں گا نہیں بلکہ میں ایک بم بن کے پھٹ گا ہر آدمی خود کچھ دھماکہ بن جائے اگر ہوا اوپر تیل ہٹا روپ سے ہوا اللہ ہٹا دے تو میرے اندر دو سو اسی من دو سو اسی من پریشر کو روکنے کے لیے میرے اندر پریشر بنا ہوا ہے جوں یہ ہوا میرے اوپر سے ہٹے گی تو ہر آدمی ایک بمبار دھماکے کی طرف پھٹے گا اور برز برز ہو کے ہوا میں بکھر جائے گا بتصریف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض اور یہ بادل جو زمین آسمان کے درمیان کبھی سفید کبھی کالا کبھی سرخ یہ جو کھڑا ہوا ہے کبھی بارش والا کبھی اولے والا کبھی برف والا یہ جو بادل کھڑے ہیں یہ سب بتاتے ہیں کہ اللہ ہی سب کچھ ہے اللہ کا سب کچھ ہے لله ما في السماوات وما في الارض له ما في السماوات وما في الارض فام من شيء الا عندنا فزعنه وللہ خزائن السماوات والأرض یصبح لہو ما فی السماوات والأرض صبح للہ ما فی السماوات والأرض کلاً قد علم صلاتہ وتسبیحہ وَإِن من شئئٍ إِلَّا يُصبح بِحَمْدِهِ وَلَكِنَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِحَهُونَ یہ ساری آیات کا ایک خلاصہ ہے کہ اللہ تندو والوں کا ذہن بنانا چاہتا ہے کہ اللہ سب کچھ ہے جو اللہ سب کچھ ہے تو کیا کرو تندو والا یار والو اللہ کی مان لو اللہ کی مان لو اللہ کی مان لو تبلیغ کا کام کیوں ہو رہا ہے کہ لوگ اللہ کی ماننے والے بن جائیں تبلیغ کا کام کیوں ہو رہا ہے کہ لوگ تبلیغی جماعت کے ممبر بن جائیں نہیں نہیں ہم, ہم تمہیں ممبر بنا کے کیا لیں گے کیا لیں گے بھائی تبلیغی جماعت کا ممبر بن جاؤ کیا بعد میں کوئی تم سے ووٹ لینے ہیں نہیں تبلیغ تو کلمے کی محنت ہے لا لہ الا اللہ کی محنت ہے چمی گوئم مسلمانم بلرزم کے دانم لا لاور اس بات کی کوشش ہو رہی ہے کہ ہر مسلمان لا الہ الا اللہ پکا کر لے لا الا اللہ پکا کر لے لا الا اللہ پکا کر لے لا اللہ کو دل میں بسا لے لا الہ الا اللہ کو نظروں میں سمالے لا الا اللہ کو خون میں دوڑا لے الا اللہ کو گھروں میں آباز کر لے الہ الا اللہ کو دکانوں پہ لے آئے الا اللہ کو بازاروں میں لے آئے الا لاہ کو کھیتوں میں لے آئے الا اللہ کو سیاست میں لے آئے لا الہ الا اللہ کو حکومت میں لے آئے لاء الہ الا اللہ کو زراعت میں لے آئے لا الہ الا اللہ کو اداروں میں دفتروں میں لے آئے لائی الا اہ کو شاہی ایبانوں میں لے آئے.